نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أشمعين ومن تبعهم بإحسان إلى عالم الدين ثم بعد وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها علی جمالحا دینا فربدات دین تریبتی اداق متفق نال بھائیو عزیزو ہم سب کتاب النکاح کی حدیثیں پڑھ رہے ہیں نکاح سے متعلق بہت ساری حدیثیں گزر چکی ہیں ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر شادی شدہ لوگوں کو نوجوانوں کو نکاح کرنے پر ابھارا ہے اور اگر مالی اخراجات برداشت کرنے کی استطاعت نہ ہو تو ایسے لوگوں کو روزہ رکھنا چاہیے اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بڑی سخت تنبیہ فرمائی جو لوگ نکاح اور عورتوں سے دور رہنے کا فیصلہ کرتے ہیں یا تجرد کی زندگی گزارتے ہیں ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑی سخت تمبی فرمائی ہے اور یہ ارشاد فرمایا فمن رقبان سنتی فل سمنی کہ جو میری سنت سے منہ موڑے وہ مجھ میں سے نہیں ہے آج یہاں پر جو حدیث آپ لوگوں کے سامنے پیش کی گئی اس کے راوی حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کسی عورت سے چار خوبی خوبیوں کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے چار خوبیوں کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے لما عورت سے شادی اس کے مال کو دیکھ کر کے کہ عورت مالدار ہے عورت کا باپ مالدار ہے مال کی وجہ سے کسی عورت سے شادی کی رغبت پیدا ہوتی ہے والی حسا اسی طرح سے کسی عورت سے خاندانی شرافت کی بنیاد پر شادی کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور ولی جمالحا اور کسی عورت سے اس کی خوبصورتی حسن و جمال کی بنیاد پر شادی کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے ولی دینا اور کسی عورت سے اس کی دینداری تقوی پرہیزگاری کی بنیاد پر شادی کی خواہش پیدا ہوتی ہے یہ چار بنیادیں ہیں چار خوبیاں ہیں جن کی بنیاد پر لوگ کسی عورت سے شادی کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کے خیر خاہ ناسخ ارشاد فرماتے ہیں کہ فو فر بدات دین کہ تم دیندار عورت سے شادی کر کے اپنی عائلی زندگی کو کامیاب بنا لو تریبت یداخ اللہ تمہیں کامیاب کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں چار خوبیاں بتائی جن کی بنیاد پر کسی عورت سے شادی کی جاتی ہے لیکن ترجیح کس کو دینا چاہیے دینداری کو ترجیح دینا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشورے پر آج ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو عمل کرتے ہیں زیادہ تر کسی لڑکی کسی عورت کے حسن و جمال کو دیکھ کر کے شادی کی جاتی ہے یا اس کے خاندانی شرافت اونچے خاندان کی لڑکی ہے خاندان اونچا ہو جائے گا معاشرے اور سوسائٹی میں ہمارا مقام ہو جائے گا یا اسی طرح سے دولت اور حصے کی لالچ دینداری کو چھوڑنے پر مجبور کر دیتی ہے اور مالدار لڑکی کی تلاش ہوتی ہے جیسا کہ آج کل ہمارے برے صغیر ہندو پاک بنگلہ دیش وغیرہ کے اندر رواج پا چکا ہے کہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکی کا باپ کتنا مالدار ہے ہم کو وہاں سے کتنا جہیز ملے گا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دیندار لڑکی کو پسند فرمایا ہے اور دیندار لڑکی سے شادی کرنے کا حکم دیا ہے کیوں اس میں بہت بڑی مسلحت ہے شادی ایک دو دن کے لیے نہیں ہوتی ہے شادی کی بنیاد پر ایک خاندان وجود میں آتا ہے اگر لڑکی دیندار ہوگی تو دیندار خاندان وجود میں آئے گا اور لڑکی اگر دیندار نہیں ہوگی متقی پرہیزگار نہیں ہوگی تو پھر وہ خاندان جو وجود میں آ رہا ہے وہ دیندار خاندان نہیں ہو سکتا اگر کسی نے مال کو دیکھ کر کے شادی کیا ہے تو یہ سوچے انسان کے عورت اگر مالدار ہوگی بیوی اس کی مالدار ہوگی بیوی اس کے اوپر خرچ کرے گی بیوی اس سے زیادہ مال والی ہوگی تو شاید وہ بیوی وہ عورت اپنے شوہر کا اتنا احترام اور ادب نہ کر سکے کیونکہ اس کو غرور اور گھمنڈ ہوگا کہ ہمارے پاس پیسہ ہے مالداری ہے یہ جائے گا کہاں اور یہ ہمارے ہی اس ہمارے ہی ساتھ رہے گا ہم ہی کو رکھے گا تو اس طرح سے عورت نافرمانی بھی کر سکتی ہے غرور اور تکبر بھی کر سکتی ہے اور یہ کہ عورت شوہر کو نیچا بھی رکھنے کی کوشش کرے گی جو عورت اس طرح کی ہوگی اسی طرح سے حسب و نصب اونچے خاندان کی لڑکی اونچا گھرانا ہے اونچا گھرانا ہے تو لڑکی کو بھی بہت غرور ہوگا گھمنڈ ہوگا اور تکبر ہوگا کہ ہمارا خاندان اونچا خاندان ہے اس لیے وہ اپنے شوہر کو خاطر میں نہیں لائے گی وہ اپنی شوہر کی اتنی عزت نہیں کرے گی شوہر کے ساتھ تو ادب اور احترام کے ساتھ اور بہت ہی اچھے انداز سے رہنا چاہیے لیکن جب ایک شخص سے اتنا بڑا خاندان ڈھونڈے گا جس خاندان کے لائق وہ خود بھی نہیں ہے اور اس خاندان میں اگر وہ لڑکی شادی کرے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کی عزت کتنی رہے گی لڑکی اپنے باپ پر اپنے چچا پر اپنے بھائیوں پر اور اپنے خاندان پر غرور کرے گی گھمن کرے گی کہ ہم اتنے اونچے حسب و نصب والے ہیں اس لیے شوہر کی عزت اس کی نظر میں بہت معمولی ہوگی اسی طرح سے حسن و جمال کا بھی یہی معاملہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی لڑکی حسین و جمیل ہو لیکن دیندار نہ ہو متقیہ پرہیزگار نہ ہو اپنے عصمت اور عزت کی حفاظت کرنے والی نہ ہو یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہے اور ہو سکتا ہے اور بہت اکثر ایس اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہاں جو شوہر خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر کے شادی کرتا ہے ہاں لڑکی بھی اپنے غرور اور گھمنڈ میں رہتی ہے اور اپنے حسن و جمال پر ناز کرتی ہے اور شا... اور شوہر کو انگلیوں پر نچاتی رہتی ہے کہ یہ تو ہمارے حسن و جمال کا دیوانہ ہے یہ کہا جائے گا اس لیے میرے بھائیوں عزیز اور دوستوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے لیے پسند کیا ہے وہ کیا ہے دینداری ہے لہذا ہمیشہ دینداری کو ترجیح دینی چاہیے یہاں پر عموماً عورت کے اختیار کرنے میں ایسا ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ اسی ضمن میں یہ بات بھی کہتا چلوں بتاتا چلوں کہ لڑکی والوں کو بھی چاہیے کہ داماد کے انتخاب میں داماد کے انتخاب میں مالداری اسی طرح سے حسب و نصب اعلی خاندان اور اسی طرح سے دنیاوی اعتبار سے بہت پڑھا لکھا اور اسی طرح سے خوبصورت ہینڈسم داماد کی تلاش نہیں کرنی چاہیے دیندار دا داماد تلاش کرنا چاہیے دیندار دا داماد تلاش کرنا چاہیے تاکہ اس کی لڑکی وہاں پر جا کر کے ہاں سکھ اور چین کی زندگی حسی خوشی گزارے کیونکہ جیسا کہ جو باتیں ابھی لڑکی کے سلسلے میں کہی گئی ہیں وہ باتیں مرد کے سلسلے میں بھی کہی جا سکتی ہے کہ جو شخص جو شوہر یا جو لڑکا دیندار نہیں ہوگا ظاہر سی بات ہے کہ وہ لڑکی کا کتنا ادب اور احترام کرے گا ادب اور احترام کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جو شریعت نے قانون اور جو ضابطہ سکھایا ہے کہ ایک بیوی کو کیا اس ایک بیوی کے کی کیا حقوق ہوتے ہیں اس کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی چاہیے یہ سب ساری باتیں ایک دیندار مرد ایک دیندار دامات کے اندر ایک دیندار لڑکے کے اندر ہوگی اور ان ساری چیزوں کا اور اصول کا اور ذاتے کا کی وہ پابندی کرے گا اور خیال کرے گا جو اس کے حقوق ہیں اس کو وہ ادا کرے گا ممکن ہے کہ مالدار ہو اتنا مالدار ہو کہ وہ اپنے بزنس تجارت سب میں مشغول ہو لڑکی کو جو ہے وقت ہی نہ دے پائے اور بہت ساری چیزیں ہیں تو اس لیے دینداری کو دیکھ کر کے عقیدے کو دیکھ کر کے ہمیں یا لڑکی والوں کو داماد اور لڑکا تلاش کرنا چاہیے میرے بھائیوں ایک بات اور یہاں پر بڑی دل خراش ہے کئی ساتھیوں نے یہاں بھی مجھے اس پر کہا کہ اس موضوع پر بھی کچھ بیانات ہونے چاہیے وہ یہ ہے کہ آج دیکھا یہ جاتا ہے کہ اپنے ہندو پاک بر صغیر کے ماحول میں ذات برادری کا بہت خیال کیا جاتا ہے ذات برادری کا بہت خیال کیا جاتا ہے ہاں شادیاں یا لڑکی لوگ جو ہے ایسے اپنی لڑکی کی شادی ایسے لڑکے سے کر دیتے ہیں جو خاندان کا ہوتا ہے جو قریبی ہوتا ہے جبکہ اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہوتا جبکہ وہ دیندار نہیں ہوتا اچھے اچھے دیندار لڑکے کا رشتہ آتا بھی ہے تو وہ ٹھکرا دیتا ہے کیوں ٹھکرا دیتا ہے کہ وہ خاندان کا لگوں خاندان کا لڑکا رہی ہے اپنے ہاں جو ذات برادری کا بھید بھاؤ ہے اور اونچ نیچ جو اپنے ہاں ہے اس کا بہت برا اثر آج پڑ رہا ہے کہ آج جو ہے غیروں سے ہم نے یہ سب اونچ نیچ سیکھ لیا ہے جبکہ اسلام نے اونچ نیچ جو ہے کی تعلیم نہیں دیے بلکہ اللہ تعالی نے کیا فرمایا اللہ ناکرم کہ تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک باعزت مکرم محترم وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو تو ہمیں رشتوں کے تعلق سے ہمیں دینداری کا خیال کرنا چاہیے دونوں طرف لڑکی اور لڑکے دونوں کے رشتے میں ہمیں دینداری کا خیال کرنا چاہیے نہ کہ ذات برادری کا اور نہ کہ جاہو حسب کا اور نہ کہ مال کا اور جمال کا دینداری کو ترجیح دینی چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے صلی الله عليه وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شادی شدہ آدمی کو دعا دیتے تھے تو ان الفاظ میں اس کو دعا دیتے تھے بارک اللہ لک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس شادی میں برکت فرما ہے وہ بارک علیک اور تمہارے اوپر برکتوں کا نزول ہو ساری برکتیں اس میں شامل ہیں ہاں پرسکون زندگی اطمینان امن و سلامتی کی زندگی ہنسی خوشی کی زندگی مال کی فراوانی اسی طرح سے مال کی نعمت اولاد کی نعمت یہ سب ساری چیزیں اس میں شامل ہیں اور اگلا لفظ کتنا عمدہ لفظ ہے وجمہ اب نکما پی خیر کہ اللہ تعالیٰ تم دونوں کو خیر اور بھلائی پر جمع کرے خیر اور بھلائی پر باقی رکھے کہ یہ دو ایک مرد اور ایک عورت کا جو اجتماع ہوا ہے نکاح ہوا ہے شادی ہوئی ہے ہاں، ان دونوں سے یا تم دونوں سے خیر اور برکت کی باتیں اور خیر اور برکت کا ظہور ہو کتنی عمدہ دعا زمانے جاہلیت میں ہاں، بلین کہا،, کہا کرتے تھے دعا دیتے تھے کس کن الفاظ میں ہاں ارفاطا والبنین اس طرح سے یا بھر رفا و کہتے تھے کہ تم میں اتفاق اور اتحاد قائم ہو اور جو ہے تمہیں بیٹے ملے والبنین اب دیکھیے اس میں خصوصیت کے ساتھ بنین کا ذکر ہوتا تھا کیونکہ زمانہ زمانۂ جاہلیت میں اولاد یا بیٹے ان کے لیے زینت ہوا کرتے تھے اور بیٹوں پر لوگ فخر کیا کرتے تھے اور بیٹیوں کو گری نگاہ سے دیکھا کرتے تھے اسی وجہ سے دعا دیتے تھے کہ بیٹے پیدا ہوں تمہارے یہاں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں ایک عمدہ دعا ایک عمدہ دعا ہم کو سکھائی اور وہ کیا دعا ہے کون سی دعا ہے بارک اللہ کا وارک علیک و جمع نکما فی خیر یہ دعا لڑکے کو بھی دینی چاہیے اور لڑکی کو بھی دے سکتے ہیں دونوں کیلئے ہیں دونوں کی شادی دونوں کیلئے خیر ہو جی وحن عبداللہ بن مسعود نضی اللہ تعالی عنہ قال علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتشفد فی الحاجہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا عبد بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشاہد سکھایا کرتے تھے حاجت میں حاجت کے وقتے اور ضرورت کے وقتے اسی وجہ سے اس, اس خطبے کو خطبت الحاجہ کہا جاتا ہے جب بھی آدمی کو کچھ کہنے کی ضرورت پڑے کچھ بیان کرنے کی ضرورت پڑے تقریر اور خطبہ دینے کی ضرورت پڑے تو آدمی اس خطبے کو پڑھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطبہ سکھایا کرتے تھے نکاح کے وقت بھی جو قاضی یا عالم دین نکاح پڑھانے والا ہو وہ یہ خطبہ پڑھے تقریر کرنے کے لیے کوئی کھڑا ہو تو یہ خطبہ پڑھے جمعہ میں خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہو تو یہ خطبہ پڑھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تمام خطبوں میں پڑھا کرتے تھے اس کو تشاہد اس لیے کہا ہے کہ اس میں ہاں اللہ الہ الا اللہ اشد اللہ محمد عبد ہو رسول اس لیے اس کو تشاہد کہا ہے اس میں شہادت کا ذکر ہے اور یہ خطبہ بڑا عظیم خطبہ ہے اگر پورا خطبہ آپ لوگ سنتے ہوں گے خطب جمعہ میں خاص کر کیمپوں میں جو خطبے ہوتے ہیں اردو شعبے کی جانب سے اکثر جو ہے اس میں یہ خطبے پڑھے جاتے ہیں ان الحمدللہ للہ بے شک تمام تعریف کس کے لیے ہے اللہ کے لیے نہمد ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں ونستعین اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں ونستر اسی سے بغفرت مانگتے ہیں میں شرور انفسینا ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں اپنے اپنے نفسوں کے شرور سے اپنے نفسوں کی برائیوں سے یہ دعا اور یہ چیز وناؤد بلّہ میں شرور انفسینا یہ بہت عمدہ چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے اپنے آپ کے شر سے ہے کہ نہیں یعنی برائیوں سے گناہ سے ظلم سے ان سب سے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے صبح و شام کی دعا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی عمدہ دعا اور بڑے بڑی تعریف کے بعد یہ یہی دعا کرتے تھے کیا اللہ عالم الغیب بے اے غائب اور حاضر کے جاننے والے فاطر السماوات والارض اے آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے رب کل شعی رب کل ہر چیز کے رب اور ہر چیز کے بادشاہ رب کل رب کل اشحد اللہ الہ الا انت میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی حقیقی بابود نہیں اشحد اللہ انت اعوذ من شر نفسي ارود کا من شر اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اپنے نفس کے شرط و شر شیطان وشر کی اور شیطان کے شر سے اور اس کے شرک سے تو اس میں ارود بکمی شر نفسی بتانا چاہتا ہوں کہ اتنی اللہ تعالی کی تعریف اور اس کے اس کو اتنے القاب سے پکارنے کے بعد کہ اے غائب اور حاضر کے جاننے والے اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے اور اے, اے ہر چیز کے رب اور ہر چیز کے بادشاہ مجھے میرے نفس کے شر سے محفوظ فرما میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں تیری پناہ میں آتا ہوں تو یہ چیز کہ وہ من شرور انفسینا اس کا ہمیشہ خیال کرنا چاہیے دعا پڑھنی چاہیے کہ ہم اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں اپنے نفس کے شر سے اپنے نفس کی برائیوں سے میں یہ دلہ فلام دلہ جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں و میں فلاحادی اللہ اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں اللہ گبراہ نہیں کرتا ہے اللہ نے بندوں کو راستہ دکھا دیا اب بندہ جب خود ہی راستہ نہیں اختیار کرتا ہے تو پھر اسے کون ہدایت دے سکتا ہے بندہ خود ہی جانتا ہے کہ یہ صحیح ہے یہ راستہ صحیح ہے یہ عمل صحیح ہے خود ہی نہیں کرتا ہے تو پھر تو وہ میں تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہمیں ہدایت اللہ سے طلب کرنی چاہیے مانگنی چاہیے اس دلس المستقیم بڑی عمدہ دعا ہے ہر نماز میں ہم لوگ پڑھتے واشحد اللہ إِلَّ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں واشد اللہ محمد نبد رسول اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں یہ کلمہ شہادت توحید کا اقرار اور اعلان ہے اور اتنی اہم باتیں اتنی اہم اہم باتیں نکاح کے وقت یہ خطبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اور اسی طرح سے مختلف موقعوں پر تاکہ یہ اہم بنیادی باتیں جن پر جو ہے ہماری زندگی کا انحصار ہے ہماری زندگی کا انحصار ہے دیکھیے کتنی توحید اور عقیدے کی بات ہے باتیں ہیں کہ تمام تعریف ہے اللہ کے لیے ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں مدد مانگتے ہیں تو اسی سے مدد مانگتے ہیں آئلی زندگی میں انسان جب آئلی زندگی شروع ہوتی ہے اس کی تو بہت ساری اس کے اوپر اوپر ذمہ داریاں آ جاتی ہیں بہت ساری چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں اس بات کو یاد رکھیں کہ مدد طلب کرے تو اللہ ہی سے شادی شدہ جوڑے کی سب سے پہلی آرزو کیا ہوتی ہے کہ اس کے آنگن میں پھول کھلے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ہاں بچے سے نواز دے اولاد عطا کرے اس میں بھی اللہ اس کے مدد طلب اللہ کی مدد اللہ سے مدد مانگنی چاہیے نستعین ہو اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اسی سے مدد مانگنی چاہیے اور اولاد جیسی نعمت اسی سے اسی سے طلب کرنی چاہیے دردر کی ٹھوکریں نہیں کھانی چاہیے یہ حدیث صحیح ہے اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تین آیتیں پڑھتے تھے عال عمران کی ایک آیت یادینا مط اللہ حقاتی حق ولا تم اللہ وانتم مسلمون اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تمہاری موت ہرگز نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو سور نسا کی شروع کی آیت یا انا ستور ابکمل خل پک نفس واحدہ خلق اللہ کال علبرقیبہ یہ آیت بھی پڑھتے تھے اور ایک آیت سورہ احزاب کی یادینام تق اللہ وقول صدیدہ دو آیتیں پڑھتے تھے اس لكم آمال یہ تین آیتیں تین جگہوں کی آیتیں پڑھا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وعن رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نکاح سے متعلق ایک اہم ضابطہ اور بڑا عمدہ ضابطہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عمدہ بات نصیحت فرما رہے ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص سے کسی عورت کو پیغام نکاح دے یا پیغام نکاح دینا چاہے جب پیغام نکاح دینا چاہے کسی عورت کو تو اس کو دیکھ لے اس کو دیکھ لے تاکہ اس, کے اس سے نکاح کرنے کی رغبت پیدا ہو اگر ایسا کوئی کر سکتا ہے تو کر لے اور اس سلسلے میں چند باتیں ہمیشہ خیال رکھنی چاہیے کہ کسی عورت کو دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت کا چہرہ اور اس کی ہتھیلی دیکھ سکتا ہے عورت کا چہرہ اور ہتھیلی دیکھ سکتا ہے اس کی اجازت ہے کیونکہ چہرہ دیکھنے سے اس کے حسن و جمال خوبصورتی کا پتہ چل جائے گا اور ہاتھ وغیرہ دیکھنے سے اس کے ہاں کیا کہتے ہیں اس کے جسم یا کہہ لیجئے نرمی کا پتہ چل جائے گا کہ عورت کے کی مطلب کیسی ہے تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے لیکن اس اجازت کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ شادی سے پہلے دوستی کر لی جائے فون پر بات چیت کی جائے تنہائی میں ملاقات کی جائے یا اسی طرح سے بہت ساری جگہوں پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ باقاعدہ مجلس اور محفل جمتی ہے باقاعدہ ایک بڑا پروگرام کیا جاتا ہے جس میں لڑکا اور لڑکی دونوں شریک ہوتے ہیں اور لڑکے والوں کی طرف سے لڑکی والوں کی طرف سے دونوں طرف سے لوگ جو ہیں وہاں پر حاضر ہوتے ہیں اور اس مجلس میں لڑکی کو دیکھا جاتا ہے دیکھنے کی رسم اس طرح سے پوری کی جاتی ہے یہ شرا, سراسر شرعن حرام اور ناجائز ہے اس کی گنجائش نہیں کتنی گنجائش ہے کہ کسی لڑکی کو یا کسی عورت کو اگر کوئی شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کا چہرہ اور اس کا ہاتھ دیکھ لے اور وہ بھی لڑکی کے اولیا یا ولی کی موجودگی میں ایک تو یہ بات ہے دوسرے یہ کہ اگر دیکھنا چاہتا ہے تو کوئی ایسا موقع تلاش کرے کہ اس لڑکی پر نظر پڑ جائے بس یہ کس لیے تاکہ جو ہے لڑکی کو دیکھ لے کہ بھائی ہاں لڑکی اگر آدمی کے اندر رغبت ہو جو ہے پہچان بن جائے یا کہہ لیجیے کہ لڑکی کو دیکھ کر کے آدمی فیصلہ کر لیتا ہے کہ ہاں بھائی ہم اس کے ساتھ ہم زندگی گزار سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں یہ تو کس کے یہ کس سے تعلق رکھتی ہے یہ اس کے حسن و جمال یا خوبصورتی سے تعلق رکھتی ہے ورنہ تو کسی لڑکی کو دیکھ کر کے اس کی دینداری کا پتہ نہیں لگایا جا سکتا ہے دینداری کا پتہ نہیں لگایا جا سکتا لیکن چند چیزیں ہو سکتی ہے کہ بھائی لڑکی کے جو ہے چہرے سے دیکھ کر کے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہاں بھائی لڑکی کیسی ہے؟ تھوڑا بہت پتہ لگایا جا سکتا ہے ورنہ تو لڑکی کے دینداری کے بارے میں تفصیل علم جو ہے اس کے پاس پڑوس سے پتہ کر کے اس کے کیا کہتے ہیں سہیلیوں سے یا اس کے خاندان سے پتہ کر کے معلوم کیا جا سکتا ہے تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کیونکہ زندگی گزارنا ہوتا ہے آدمی کو آدمی کو زندگی گزارنا ہوتا ہے چند دنوں کا معاملہ نہیں ہوتا بلکہ پوری زندگی کا معاملہ ہوتا ہے اس لیے جو ہے شادی دیکھ کر کے کرنی چاہیے اس کی گنجائش ہے اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو لڑکی والے کو بھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے بلکہ مناسب موقع تلاش کر کے لڑکی کو دکھا دینا چاہیے اور کوشش یہ بھی ہو اگر اس طرح سے ہو جائے تو بہت بہتر ہے بہت بہتر ہے کہ اس طرح سے لڑکا لڑکی کو دیکھ لے کہ لڑکی کو احساس بھی رہو پتہ بھی نہ چلے تاکہ اگر لڑکا شادی کرنا چاہتا ہو تو بتا دے کہ ہاں بھائی اس سے شادی کرنا چاہتا اور اگر شادی نہ کرنا چاہتا ہو تو پھر لڑکی کو پتہ نہ چلے ہاں اگر پتا چل جائے گا کہ ہاں بھائی فلاں لڑکے نے مجھے دیکھا اور مجھے ریجیکٹ کر دیا مجھے ناپسند کیا تو لڑکی کا دل ٹوٹے گا اور وہ احساس کمتری کا شکار ہوگی اس لیے جو ہے یہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر اس طرح کا کوئی کوئی چاہتا ہو تو لڑکی لڑکی والوں کو چاہیے کہ کوئی ایسا موقع تلاش کر کے کوئی ایسا موقع تلاش کر کے کہ لڑکا لڑکی کو دیکھ لے اور لڑکی کو جو ہے احساس بھی نہ ہو پتہ بھی نہ چلے کہ کسی نے اس کو دیکھا ہے تاکہ بعد میں اگر رشتہ طے نہ ہو تو پھر لڑکی کے کی شخصیت پر اثر نہ پڑے کیونکہ بہت ایسا ہوتا ہے بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی کو دیکھنے والے آتے ہیں لڑکی کو دیکھ کر کے گئے اور پھر اس کے بعد خبر بھیجوائی کہ وہی لڑکی نہ پسند ہے دوسرا رشتہ آیا دوسرے لوگ آئے انہوں نے بھی جو ہے پسند نہیں کیا تیسرے لوگ اب جب کئی رشتے آنے کے بعد جو ہے لڑکی ذہنی طور پر کیا کہتے ہیں فکر مند ہو جاتی ہے ٹینشن کا شکار ہو جاتی ہے اور کئی بار کئی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں تو اس لیے اس بات کا ضرور خیال کرنا چاہیے کہ ان نزاکتوں کا خیال رکھے تاکہ لڑکی کی صحت پر اس کی فکر پر اس کے ذہن و دماغ پر اس کے دل پر کوئی برا اثر اس کا نہ پڑے وان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحقم احدكم على خطبه اخيه حتى يترك الخاطب قبله او ياذن له الخاطب متفق عليه واللفظ لمسلم نکاح کے تعلق سے اس حدیث میں جو بات ہے یقینا کسی معاشرے اور کسی سوسائٹی اور کسی دین اور مذہب کے اندر یہ بات نہیں ملے گی اب. وہ کیا بات ہے نہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شادی گرامی ہے کہ کوئی شخص سے اپنے بھائی کے شادی کے پیغام پر اپنی شادی کا پیغام نہ دے یعنی کسی شخص نے کسی مسلمان بھائی نے کسی لڑکی سے شادی کا پیغام دیا ہے تو دوسرے شخص کو خیال کرنا چاہیے کہ ہاں ہمارے فلاں بھائی نے فلاں لڑکی کو شادی کا پیغام دیا ہے ابھی زیر غور معاملہ ہے تو خود شادی کا پیغام جا کر کے نہ دے ایک کیوں ایسا ہے تاکہ آپس میں دلوں میں نفرت پیدا نہ ہو دشمنی پیدا نہ ہو کہ ایک بھائی نے شادی کا پیغام دیا کسی اچھی لڑکی کو چاہے وہ دینداری کی وجہ سے ہو یا خوبصورتی کی وجہ سے ہو تو انتظار کرنا چاہیے اس کو جب یہ پتا چلے کہ جس آدمی نے نکاح کا پیغام دیا تھا لڑکی والوں نے اس کو قبول نہیں کیا ہے تو پھر وہ شادی کا پیغام دے سکتا ہے یا یہ کہ اس کا بھائی خود اجازت دے دے مسلمان بھائی جس نے شادی کا پیغام دیا ہے وہ خود اجازت دے دے کہ ہاں بھائی میں نے پیغام دیا ہے شادی کا ابھی کوئی جواب نہیں آیا ادھر سے آپ چاہیں تو اپنی شادی کا پیغام دے سکتے ہیں تو ایسی صورت میں شادی کا پیغام کوئی دوسرا دے سکتا ہے تاکہ آپس میں اختلاف نہ ہو دشمنی نہ بڑھے اور کیا کہتے ہیں دلوں میں عداوتیں اور نفرتیں نہ پیدا ہوں اس بات کا ہمیشہ خیال کرنا چاہیے صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے اور عموماً اس بات کا جو لوگ خیال نہیں رکھتے آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے اگر دیکھتے ہیں کہ ہاں بھائی کوئی لڑکی بڑی خوبصورت ہے بڑی اچھی ہے بڑی خوبصورت ہے کسی نے شادی کا پیغام دیا تو اب اس پیغام کو یا اس رشتے کو توڑنے کے لیے کئی ساری چیزیں اور حکمتیں عملی بہت سارے لوگ اپناتے ہیں آہ, دوسروں کے ذریعے سے کہلواتے ہیں لڑکے والے کہاں لڑکی والے کہاں لڑکا اچھا نہیں ہے لڑکے والے کہاں خبر وہ لڑکی تو اس لڑکی کے اندر وہ عائب ہے لڑکیا کے اندر یہ عائب ہے اس طرح کی ایک غلط بیانیوں سے کام لیتے ہیں جبکہ شرح یہ درست ہے اور جائز نہیں ہے سعدن ربی اللہ تعالی امراۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ جگت کا نفسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ ایک لمبی حدیث ہے اور وہ حدیث یہ ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے سہل بن سعد سعیدی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے آپ کو خود کو آپ کے لیے ہیبا کرتی ہوں یہ حکم ہے کہ عورت اپنے آپ کو ہیبا کر دے یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کوئی بھی مسلمان عورت ایسا کر سکتی تھی کہ اپنے آپ کو نبی کے حوالے کر دے کہ میں آپ کی زوجیت میں آنا چاہتا چاہتی ہوں آپ مجھے پسند کر لیں مجھ سے نکاح کر لیں اس میں ولی کی اجازت کی ضرورت نہیں تھی یہ خصوصیت ان محبت نقصح نبی ان اراد نبی اور یہ آپ کے لیے خاص ہے مومنوں کے لیے خاص نہیں ہے مومنوں کے لیے جائز نہیں ہے تو وہ خاتون آئی عورت اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا اور حبا کر دیا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اپنی نظر اوپر نیچے کیا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر ہلا دیا یعنی آپ نے رضامندی کا اظہار نہیں کیا یعنی کہ مجھے رغبت نہیں ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے تم سے شادی کرنے کی خواہش نہیں ہے جب عورت نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا تو وہ عورت بیٹھ گئی فقام رجل من صابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے صحابی کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم <اجنیحا> اللہ کا بحاج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو مجھ سے شادی کر دیجیے اس کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فہ اللہ کا فہل ان مہر میں پیش کرنے کے لیے تمہارے پاس کچھ ہے فقال اللہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس مہر میں میرے پاس کچھ نہیں ہے غریب آدمی و یا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحب اللہ حل تج دشئی تج دشئی آبھی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جاؤ اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ ہو سکتا ہے تمہیں کچھ مل جائے دیکھو کچھ ملتی کچھ پاتے ہو کیا فضا با تمہارا تو وہ گئے اور پھر واپس آئے اور کہا کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز نہیں ملی مجھے کچھ نہیں ملا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حدید جاؤ دیکھو ایک لوہے کی انگوٹھی ہی لے مہر میں پیش کرنے کے لیے اس لفظ سے اہل علم نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ مہر کے لیے چھوٹی سی چھوٹی کی قیمت کی چیز بھی دی جا سکتی ہے مہر کے لیے کوئی قید نہیں ہے اور زیادہ کی بھی کوئی قید نہیں ہے ہاں قرآن میں ہے نا وہ نہ آتا ہی تم احداہ نقور فلا تخو من حشی آ اگر تم کسی عورت کو مہر میں ایک پہاڑ کے برابر سونا دے دو تب بھی تم اس سے واپس نہیں لے سکتے اگر تم نے اس کو اس سے ملاقات کر لی ہے تو وہ اس چیز اس کی ہو گئی اگر طلاق وغیرہ دینا چاہتے ہو تو پھر اس کو واپس نہیں لے سکتے تو کم کی بھی کوئی حد نہیں ہے اور زیادہ کی بھی کوئی حد نہیں ہے کچھ لوگ قید لگاتے ہیں اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا لوہے کی انگوٹی لے کر کے آؤ تمہاری یہ اس کو مہر بنا دیں گے تمہاری شادی اس سے کر دیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے وہ گئے پھر واپس آئے اللہ کرسول صلی اللہ علیہ وسلم لا اللہ یا رسول اللہ اللہ کرسول صلی سرم لوہے کے ایک لوہے کی ایک انگوٹھی بھی میرے پاس نہیں لیکن کہا کہ یہ میرا میری لنگی ہے میری شادر ہے کہہ لیجیے میری لنگی ہے بس یہی ایک کل کائنات میری ہے سبحان اللہ میری کل کائنات یہی ہے اب وہ لوگ وہ نوجوان سوچیں اپنے بارے میں کچھ نہیں ہے شادی کے طلبگار ہیں ایک اظہار ایک لنگی ہے ان کے پاس پھر بھی شاید شادی کرنے کے لیے تیار ہیں آج ہمارے ہاں لڑکے کے باپ اور گھر والے بھی سوچتے ہیں لڑکا یہ کر لے وہ کر لے اور اتنا اور اتنا اتنا شادی کرنے میں تاخیر کرتے چلے جاتے ہیں تاخیر کرتے چلے جاتے ہیں بہت کچھ جھمیلے اور اسباب اپنا لینے کے بعد پھر اس کے بعد لڑکی لڑکے کی شادی ہوتی ہے کہیں پینتیس سال ہو جاتے ہیں کہیں چالیس سال ہو جاتے ہیں پچیس اور بیس پچیس سال میں شادی ہو جاتی تو کتنے بچے ہو جاتے کتنی برکتیں آ جاتی ہیں؟ تو ہے سارے اصول اور ہیں سامنے رکھنا چاہیے لیکن یہ مثالیں بھی شریعت کے اندر ہیں اور درس میں بتایا تھا میں نے یقون فکرا نم اللہ فضلی اگر مسکین ہے محتاج ہے یعنی ہاں مالدار زیادہ نہیں ہے غریب ہے اللہ تعالیٰ برکت دے گا شروع تو کریں اس لیے جو ہے یہ سب ساری چیزیں یہ بھی مثالیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال کہتے ہیں کہ اس کے پاس جو ہے ایک ہی ردا تھی ایک ہی چادر تھی بس <coughs> تو صحابی نے کہا کہ بھائی میں آدھی چادر اس کو دے دوں گا عورت کو مہر میں آدھی چادر دے دوں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم کیا کرو گے ہاں? کہ اگر تم نے پہن لیا اس کو تو وہ کیا کرے گی اور اس نے پہن لیا تو تم کیا کرو گے تو آدمی بیٹھ گئے بیچارے صحابی بیٹھ گئے یہاں تک کہ دیر تک وہ مجلس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چلتی رہی تو اللہ پھر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جاتے ہوئے دیکھا فرآو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولین مو پھیر کر کے جاتے ہوئے دیکھا ان کو تو ان کو بلایا ہوں لایا گیا ان کو جب آ گئے تو کیا فرمایا ماں دا ما کامن القرآن کہ قرآن میں سے کچھ یاد ہے تم کو کچھ قرآن کی صورتیں یاد ہیں تم کو تو صحابی خوش ہو گئے ان کی بانچھیں کھل گئی کھل گئی کہنے لگے کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سورت کدا و میرے پاس یعنی مجھے یہ یہ صورتیں یاد ہیں اور اس کو شمار کرانے لگے گنوانے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکرا نام وحر کلبک یہ صورتیں جو گنا رہے ہو اسے یاد ہیں حفظ ہیں بائی ہٹ تم پڑھ لیتے ہو تو انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورتیں ہم کو یاد ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادہب فقد ملک تو کہا بے مام من القرآن جاؤ میں نے تمہاری شادی یا اس لڑکی کی شادی تم سے کر دی تم کو ہاں تم کو اس کا مالک بنا دیا اس مہر کے عوض جو تمہارے پاس قرآن کی یہ یہ سنتے ہے آج کون ہے جو اپنی لڑکی کسی حافظ کو دے گا ہاں حافظ قرآن کو لوگ جو ہے عالم دین حافظ قرآن کو بہت کم لوگ پسند کرتے ہیں ہاں سب کی نظر کدھر جاتی ہے ہاں انجینئر کی طرف جاتی ہے ڈاکٹر کی طرف جاتی ہے ہاں سب ساری چیزیں ہماری زندگی میں آنی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں ایک حافظ قرآن یا قرآن کی چند صورتیں جن کو یاد تھیں قرآن کی چند صورتوں کو مہر کے طور پر مقرر کے مہر ایوم کیا مقرر کیا قرآن کی چند صورتیں قرآن کی تعلیم کو مہر مقرر کر دیا اور دیکھیں آگے صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے ہاں ایک روایت میں صحیح مسلم کی روایت میں ہے فقج تو کہا من قرآن جاؤ میں نے اس کی شادی تمہارے ساتھ کر دی ہے تم اسے قرآن سکھاؤ آج اس کو لوگ مانتے نہیں ہیں کہتے ہیں نہیں ایسے شادی ایسے مہر نہیں مقرر کر سکتے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سال بھی ہمارے سامنے پیش کی ہے اگر کوئی لڑکی والا کسی عالم دین کے علم کو اور علم کی تعلیم کو اگر مہر بناتا ہے مقرر کرتا ہے تو شادی ہو جائے گی کہ نہیں ہاں اس حدیث کی روشنی میں ہو جائے گی جی وہ پھر روایت البخاری وہی روایتاری ام لک نا کہا ام سے ام لک پھر کا اور ہا یہ دونوں مفول بہی ہیں دونوں مفول بہی ہیں دونوں زمیریں ہیں کہ ہم نے تم کو اس کا مالک بنا دیا باما کامن القرآن اس ان صورتوں کے اودھ میں جو قرآن کی تمہیں یاد ہیں تمہارے ساتھ تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور سرنبی داؤد کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماذا تحو کیا تم یاد رکھتے ہو کیا تو تمہیں سورتیں سے کال سورت البکرا ولطی تلیحا مجھے سور بقرہ یاد ہے اور سور بقرہ کے بعد جو سور آل عمران ہے وہ یاد ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ اٹھو اور اسے بیس آیتیں سکھا دوشرین آیا بیس آیتیں سکھا دو تمہارے ہاں تمہاری نکاح کا جو ہے ہاں مہر یہی ہے اس عورت کے لیے دیکھیے اس طرح کی مثالیں بھی ہمارے سامنے اس میں موجود ہے دین شریعت اور ہمارا دین یہ جو ہے آسان ہے سب ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے آسان فرما دی ہیں آج ہم لوگ ہیں کہ خود ہم لوگوں نے اپنے اوپر بہت ساری مشکلات پیدا کر ہیں جہی اس کا معاملہ اور ساری چیزیں یہ خود اپنے اوپر ہم نے مسلط کی ہیں تو آج اسی کا خمیازہ ہم سب لوگ بھگت رہے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو انہادی اس پر عمل کرنے کی توفیق قطع اور جو غیر شادی شدہ ہیں ان کی نیک بیو ان کو نیک بیوی عطا فرمائے اور جن کے یہاں بچیاں ہیں شادی کے لائق ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہاں اچھا شوہر عطا فرمائے آمین اقبال عالمین صلی اللہ علیہ محمد علیہ وسلم اللہ السلام علیکم